داوا ایکٹیویزم کسی مقصد کے حصول کے لیے ہمیشہ زبردست کوشش کرنی پڑتی ہے پچھلے زمانے میں ایسی کوشش کو جدوجہد یعنی سٹرگل کہا جاتا تھا اڈالف ہٹلر وفات انیس سو پینتالیس نے انیس سو تیویس میں اپنی مشہور کتاب لکھی جبکہ وہ جرمنی کی جیل میں تھا اس کتاب میں اس نے اپنی نازی تحریک کا تعارف بیان کیا تھا اس کتاب کا نام اس نے میری جد و جہد مائی سٹرگل رکھا جرمن زبان میں اس کا نام مین کومف تھا موجودہ زمانے میں اس مفہوم کے لیے ایکٹیوزم کا لفظ بولا جاتا ہے جو بعض اعتبار سے زیادہ بامانہ ہے عموماً سمجھا جاتا ہے کہ بنیادی طور پر ایکٹیویزم کے دو طریقے ہیں وائلنٹ ایکٹیویزم اور نان وائلنٹ ایکٹیویزم مگر یہ تقسیم ناقص ہے حقیقت یہ ہے کہ یہاں ایک تیسرا طریقہ بھی موجود ہے اور وہ اسپرچل ایکٹیویزم ہے اسپرچل ایکٹیویزم کا دوسرا نام داوا ایکٹیویزم ہے اس مضمون میں ہم اس تیسرے طریقے کے لیے دعویٰ ایکٹیوزم کا لفظ استعمال کریں گے یہاں ان تینوں طریقوں کے بارے میں مختصر وضاحت کی جاتی ہے وائلنٹ ایکٹیوزم وائلنٹ ایکٹیوزم میں آدمی کا طریق فکر کیا ہوا ہے اس کا اندازہ چین کے کمیونسٹ لیڈر مازے تنگ کے اس مشہور قول سے ہوتا ہے طاقت بندوق کی نالی سے نکلتی ہے پاور فلو فروم دا بیل آف گن وائلنٹ ایکٹیویزم ایک نیگیٹو ایکٹیویزم ہے اور یہ لا آف نیچر ہے کہ نیگیٹو ایکٹیویزم سے کبھی پازیٹیو ریزلٹ نہیں نکل سکتا جو عمل اپنے آغاز میں منفی ہو وہ اپنے اختتام پر بھی منفی ہی رہے گا منفی آغاز کبھی مثبت انجام کا باعث نہیں ہو سکتا وائلنٹ ایکٹویزم کا نتیجہ ہمیشہ بدترین تباہی کی صورت میں نکلتا ہے جیسا کہ دوسری عالمی جنگ میں ہٹلر کے ساتھ پیش آیا جرمن ڈکٹیٹر ہٹلر غالباً تاریخ کا سب سے بڑا جنگجو اور سب سے بڑا تشدد پسند انسان تھا اس نے جدید ترین مہلک ہتھیاروں کے ذریعے اپنا سیاسی مقصد حاصل کرنا چاہا مگر وہ مکمل طور پر ناکام رہا آخر میں اس نے برلن کے ایک بنکر میں خودکشی کر لی جبکہ اس کے تمام ساتھی اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے بتایا جاتا ہے کہ آخر وقت میں اس نے کہا تھا کہ اب جنگ کا دور ختم ہو چکا اب اگر جنگ ہوگی تو اس میں کوئی فاتح نہ ہوگا صرف یہ ہوگا کہ کچھ لوگ جنگ کی عمومی تباہی سے بچ جائیں گے نو وکٹرس اونلی سروائرس ہٹلر کو تو جنگ میں مکمل شکست ہوئی تھی لیکن جنگ ایسی تباہ کن چیز ہے کہ اس میں فتح بھی شکست ہی کی ایک دوسری قسم ہوتی ہے شکست نما فتح کی کئی واضح مثالیں تاریخ میں موجود ہیں یعنی ایسی فتح جس میں فاتح نے فتح کے باوجود اپنا سب کچھ کھو دیا ہو بظاہر فتح لیکن حقیقت کے اعتبار سے صرف شکست قبل بسی یونان میں پیدا ہونے والا بادشاہ پیرس اس معاملے کی ایک مثال ہے اس کی لڑائی میسڈونیا کے حکمراں سے 275 قبل مسیح میں ہوئی اس لڑائی میں بظاہر پیرس کو فتح ہوئی لیکن اس فتح کو حاصل کرنے میں اس نے اپنی ساری طاقت کھو دی تھی اس کے بعد اس کی سلطنت اتنی کمزور ہو گئی کہ 272 قبل مسیح میں خود اس کو بھی قتل کر دیا گیا چنانچے اس قسم کی شکست نما فتح کو پیروک وکٹری کہا جاتا ہے کسی مقصد کے حصول کے لیے ہتھیار کو بطور طریقۂ کار استعمال کرنا کوئی سادہ بات نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی صورت موجودہ یعنی को کو کو توڑ کر اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے طریقہ کار کا فطری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پورے سماج میں نفرت تشدد لاقانونیت انارکی اور انٹالنس جیسی منفی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پورا سماج منفی سرگرمیوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے جس ماحول میں لوگوں کے اندر پرتشدد طریقۂ کار کا مزاج ہو وہاں ڈیموکریسی کبھی نشو नहीं نہیں پاتی ایسے ماحول میں ہمیشہ ڈکٹیٹرشپ جنم لیتی ہے اور جہاں ڈکٹیٹر شپ ہو وہاں آزادی رائے کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور آزادی رائے کا خاتمہ ہمیشہ ذہنی ترقی کے خاتمے کے ہم مانا ہوتا ہے اس صورتحال کی ایک مثال ستاون مسلم ملکوں میں پائی جاتی ہے جیسا کہ معلوم ہے ان ملکوں میں ہر جگہ ڈکٹیٹرشپ قائم ہے اور اس کے نتیجے میں وہاں ذہنی ارتقا کا عمل رک گیا ہے پر تشدد طرق کار عملاً بد امنی کے ہمانہ ہم ہے کیونکہ ایک فریق کی طرف سے تشدد کا استعمال دوسرے فریق کو تشدد کا جواز فراہم کر دیتا ہے اس طرح پورا ماحول لازمی طور پر دو میں سے ایک برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے ذہنی تشدد جس کا دوسرا نام نفرت ہے یا عملی تشدد جو خون ریزی کی صورت میں پورے سماج کو حیوانی سماج میں تبدیل کر دیتا ہے پرتشدد طریقۂ کار کا سب سے زیادہ بھیانک نقصان یہ ہوتا ہے کہ ذہنی ارتقا کا عمل رک جاتا ہے ذہنی ارتقا لازمی طور پر آزادی رائے چاہتا ہے آزادانہ فکری عمل کے بغیر ذہنی ارتقا نہیں ہوتا اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جن ملکوں میں ڈکٹیٹرشپ کا نظام قائم ہے اور نتیجن آزادی رائے پر پابندی لگی ہوئی ہے وہاں کوئی آدمی اتنا بڑا علمی کام نہیں کر پاتا کہ اس کو نوبل پرائز جیسا عالمی दिया دیا جائے ایسے ملکوں میں پیدا ہونے والے کسی شخص کو اگر کوئی نوبل پرائز ملا ہے تو ایسا صرف اس وقت ممکن ہوا ہے جب کہ وہ اپنے ملک کو چھوڑ کر مغرب کے آزاد ملکوں میں جا کر آباد ہو گیا ہو نان وائلنٹ ایکٹیویزم موجودہ زمانے میں نان وائلنٹ ایکٹیویزم ایک مستقل شعبہ مطالعہ بن گیا ہے اس شعبۂ مطالعے کو آج کل پیسیفیزم کہا جاتا ہے انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں پیسفزم پر دس صفحے کا مقالہ شامل ہے اس مقالے میں بہت سے لوگوں کو پیسیفسٹ کی حیثیت سے بتایا گیا ہے اس موضوع پر ایک انسائکلوپیڈیا بھی چھپی ہے اس کا نام یہ ہے ان انسائکلوپیڈیا آف پیسفیزم نائنٹین تھرٹی سیون نان وائلنٹ کی کامیاب عملی مثال کے لیے اس میں صرف مہاتما گاندھی کا حوالہ دیا گیا ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ پسیفیزم کو بطور اصول ماننے والے تو بہت سے لوگ ہیں لیکن پیسفیزم کی بنیاد پر ایک پوری تحریک اٹھانا اور اس کو کامیابی تک پہنچانے کا کام صرف مہاتما گاندھی نے کیا لیکن اس معاملے میں مہاتما گاندھی کی مثال صرف پچاس فیصد کی حد تک درست ہے کیونکہ ان کے مشن کے دو حصے تھے اس کا ایک حصہ یہ تھا کہ انڈیا سے برٹش رول کا خاتمہ کیا جائے یہ کام 1947 میں ہو گیا ان کے مشن کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ آزادی کے بعد انڈیا میں ایک بہتر سماج کی تعمیر کی جائے ایک ایسا سماج جس کی بنیاد سیوا پر قائم ہو اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک ماڈل گاؤں کے طور پر مہاراشٹرا میں سیوہ گرام کے نام سے ایک گاؤں بسایا تھا حضرت مسیح کے الفاظ کو لیتے ہوئے انہوں نے اپنے اس مشن کو اس طرح بیان کیا تھا میرا مشن ہر آنکھ کے آنسو پہنچنا ہے مائی مشن از ٹو وائپ اوے ٹیئرس فرام آل فیسز مگر واقعات بتاتے ہیں کہ مہاتما گاندھی کے مشن کا دوسرا حصہ ایک فیصد کے درجے میں بھی پورا نہیں ہوا آزادی کے بعد جب مشن کے دوسرے حصے کے لیے کام کرنے کا وقت آیا تو خود مہاتما گاندھی کے اپنے ملک میں انیس سو اڑتالیس میں ان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ان کے مشن کا دوسرا پہلو ہی اس کا اصل پہلو تھا مگر اس معاملے میں ان کے قریبی آدمیوں نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا وہ مشن کے دوسرے پہلو کے اعتبار سے سخت مایوسی کی حالت میں مرے اپنے آخری زمانے میں اس کا اعتراف انہوں نے خود اس طرح کیا تھا کہ انہوں نے کہا اب میری کون سنے گا مہاتما گاندھی کے اس قول کو لے کر ایک کتاب لکھی گئی ہے جس کا ٹائٹل ان کا یہی قول ہے اب میری کون سنے گا سو سینتالیس میں آزادی کے بعد جواہر لال نہرو انڈیا کے پہلے وزیر اعظم بنے وہ کہا کرتے تھے کہ انڈیا کے لوگوں میں سب سے زیادہ کمی جس چیز کی ہے وہ ہے سائنٹیفک ٹیمپر مگر یہ بات اتنی سادہ نہیں یہ ایک حقیقت ہے کہ انڈیا کے لوگوں میں سائنسی مزاج نہ ہونا بعد آزادی دور کا ظاہرہ ہے ورنہ آزادی سے پہلے کے زمانے میں یہاں سائنسی مزاج ثابت شدہ طور پر موجود تھا اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ آزادی کے پہلے کے انڈیا میں اس پہلو سے ٹاپ کے لوگ پیدا ہوئے مثلاً سی ایس وی رمن روندر ٹاگور राधा کرشن راج گوپال آچاریہ اور سوامی وویکانند وغیرہ اس قسم کی بہت سی اعلی شخصیتیں آزادی سے قبل کے زمانے میں پیدا ہوئیں مگر آزادی کے بعد اس قسم کا کوئی ایک شخص بھی پیدا نہ ہو سکا آزادی کے بعد کے انڈیا میں غیر سائنسی مزاج کیسے آیا اس کی تمام تر ذمہ داری اس نان وائلنٹ ایکٹیویزم پر ہے جس کو حصول آزادی کے لیے یہاں استعمال کیا گیا تھا جواہر لال نہرو آزادی سے پہلے ہندوستانیوں کو خطاب کر کے کہا کرتے تھے غلامی یا آزادی دونوں میں سے ایک کا انتخاب کر لو سلیوری اور فریڈم چوز بٹوین دا ٹو اس قسم کے نعروں کے ذریعے انڈیا کے لوگوں میں جو مزاج پیدا ہوا وہ یہی غیر سائنٹیفک مزاج تھا انیس سو سینتالیس سے پہلے انڈیا میں جو سیاسی نظام تھا وہ صحیح لفظ میں برٹش رول تھا غلامی دراصل برٹش رول کا برا نام تھا جو اس لیے استعمال کیا گیا تاکہ ہندوستانیوں کو بھڑکایا جا سکے گاندھی اور نہرو کی قیادت میں آزادی کی تحریک نان وائلنس کی بنیاد پر چلائی گئی تھی نان وائلنٹ میتھڈ کو مؤثر بنانے کے لئے ضروری تھا کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ موبلائز کیا جائے برٹش رول کا لفظ لوگوں کو زیادہ بھڑکانے والا نہیں بن سکتا تھا اس لیے اس کو غلامی کا اشتعال انگیز نام دیا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ انگریزی اقتدار کے خلاف کھڑے ہو جائیں بھڑکانے والے الفاظ بول کر اور اشتعال انگیز تقریریں کر کے یہ فائدہ تو ہوا کہ ہندوستانی عوام بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئے اس طرح ناروں کی سیاست کو خوب فروغ حاصل ہوا انگریز مرد آباد جیسے نعرے ہر طرف سنائی دینے لگے مگر انگریزوں کے خلاف یہ کامیاب سیاست خود انڈیا کے لیے ایک ناکام سیاست ثابت ہوئی اس بھڑکانے والی سیاست کا یہ براہ راست نتیجہ تھا کہ ہندوستان میں سائنسی مزاج کا خاتمہ ہو گیا جو آج تک جاری ہے قدیم ہندوستان کا سائنسی مزاج اچانک نہیں بنا تھا بلکہ وہ لمبی روایات کے نتیجے میں پیدا ہوا تھا درست طور پر کہا گیا ہے کہ کسی سماج میں اس قسم کی صحت مند روایات کے لیے ایک لمبی تاریخ درکار ہوتی ہے اٹ ریکوائرس آف ہسٹری ٹو میک اے لٹل ٹریڈیشن انڈیا میں نان وائلنٹ موومنٹ کا مینس پہلو یہ تھا کہ اس کی وجہ سے ماضی کی تمام صحت مند روایتیں ٹوٹ گئیں قانون کی پابندی کی روایت تعلیم اور تعلیم کی روایت سماجی میل ملاپ کی روایت دائانت دارانہ طور پر کام کرنے کی روایت صلاح پسندی کی روایت بے غرزانہ سروس کی روایت چھوٹے اور بڑے کے احترام کی روایت اخلاقی قدروں کی روایت یہ تمام روایتیں عوام کو موبیلائز کرنے کے طوفان میں ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو گئی آج انڈیا میں جو انارکی اور کرپشن ہے وہ انگریزوں کی وراثت نہیں ہے بلکہ وہ یقینی طور پر نان وائلنٹ تحریک کی وراثت ہے وائلنٹ تحریک وقتی طور پر کچھ انسانوں کا خون بہاتی ہے لیکن نان وائلنٹ تحریک سماجی روایات کو توڑ کر نامعلوم مدت تک کے لیے سماج کو نراج میں مبتلا کر دیتی ہے انسان کا قتل بلا شبہ غلط ہے لیکن روایات کا قتل اس سے بھی زیادہ غلط ہے یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں دانش مند لوگوں کے درمیان کوئی دور آئے نہیں لمبی مدت کے درمیان رشیوں اور منیوں سنتوں اور صوفیوں نے ملک میں جو صالح سماجی روایات قائم کی تھیں وہ نان وائلنٹ تحریک کے سیاسی ابھیان میں اس طرح ختم ہو گئیں جس طرح کوئی آندھی تنکوں کو اڑا کر بکھیر دیتی ہے نئی دہلی پائنی ہاؤس میں جنوری انیس سو ستانوے میں ایک سیمینار ہوا تھا اس میں حضب زائل پانچ افراد نے شرکت کی تھی رام چندر گاندھی رویندر کمار سبراتا مکرجی آر کے ملکانی اور راکم الحروف اس سیمینار کا موضوع یہ تھا کڈ گاندھی ہیو سکسیڈیڈ ٹو इस اس موقع پر میں نے جو تقریر کی تھی وہ پوری کی پوری نئی دہلی کے انگریزی روزنامہ دی پا 26 کے شمارہ چھبیس جنوری انیس سو میں چھپی تھی میری تقریر کے ایک جملے کو لے کر اس کا عنوان اخبار نے ان الفاظ میں قائم کیا تھا گاندھی پرسائڈ اوور اے نان وائلنٹ کو ہی ڈڈ ناٹ اثر ان اے ریولیوشن میں نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ مہاتما گاندھی اور ان کے ساتھیوں نے یہ سمجھا تھا کہ فارن رول تمام خرابیوں کی جڑ ہے انڈیا میں جب نیشنل رول آ جائے گا تو تمام خرابیاں اپنے آپ ختم ہو جائیں گی مگر حالات بتاتے ہیں کہ یہ صرف ایک غلط اندازہ تھا جن لوگوں نے بھی میری طرح قبلز آزادی اور بادز آزادی دونوں زمانوں کو دیکھا ہے وہ متفقہ طور پر یہ کہیں گے کہ انیس سو سینتالیس سے پہلے کا زمانہ انیس سو کے بعد کے زمانے سے ہر اعتبار سے بہتر تھا پہلے زمانے میں جو اخلاقی اور انسانی قدریں سماج کے اندر موجود تھیں وہ بعد کے زمانے میں کہیں دکھائی نہیں دیتی اب پالیٹکس اور ایڈمنسٹریشن اور قومی ادارے سب کرپشن میں غرق ہو کر رہ گئے ہیں جبکہ برٹش رول کے زمانے میں قطع ایسا نہ تھا میری تقریر کے بعد ایک پروفیسر صاحب نے کہا کہ مجھے آپ کی اس بےجا جسارت پر تعجب ہے کہ آپ فادر آف دی نیشن مہاتما گاندھی پر تنقید کرتے ہیں آپ کو گاندھی سے محبت نہیں میں نے اس اعتراض کے جواب میں نرمی کے ساتھ کہا کہ میں گاندھی سے محبت کرتا ہوں لیکن میں انڈیا سے اس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں آئی لو گاندھی بٹ آئی لو انڈیا مور دین گاندھی تنقید کوئی بری چیز نہیں سنجیدہ تنقید دراصل ری اسسمنٹ کا دوسرا نام ہے اس قسم کی تنقید زندہ قوموں کی خصوصیت ہے زندہ قوموں کے نزدیک اس قسم کی تنقید ایک محبوب فعل ہے کیونکہ اس سے ملک کی ترقی مسلسل جاری رہتی ہے اس قسم کی صحت مند تنقید ہماری ایک شدید ضرورت ہے جیسا کہ معلوم ہے موجودہ ہندوستان میں ایک بہت بڑی برائی رواج پا گئی وہ ہے ہڑتال اسٹرائک بھارت بند چکا جام وغیرہ اس میں اسمبلی اور پارلیمنٹ کے ہنگامے بھی شامل ہیں یہ چیزیں جو حقیقی جمہوریت کے فروغ میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں وہ براہ راست طور پر انیس سو سے پہلے کی ستیاہ گراہ پر مبنی سیاست کا براہ راست نتیجہ ہیں اس پر تنقیدی جائزے کے بغیر اس تباہ کن سیاست کا خاتمہ ممکن نہیں پانچ اکتوبر دو ہزار کے اخباروں میں ایک خبر چھپی ہے یہ ورلڈ اکنامک فورمس ایگزیکٹو اوپین سروے کی رپورٹ ہے نئی دہلی کے انگریزی اخبار دا ٹائمس آف انڈیا پانچ اکتوبر دو ہزار چھ کے صفحہ اول پر یہ رپورٹ اس عنوان کے تحت چھپی ہے انڈیا از ورلڈ نمبر ون برائبر انٹرنیشنل ادارے کی یہ رپورٹ ایک سو پچیس ملکوں کے سروے کے بعد تیار کی گئی ہے اس سروے کے مطابق انڈیا میں کرپشن آخری حد تک بڑھ چکا ہے نیشنل اور انٹرنیشنل دونوں میدان میں انڈیا تمام ملکوں سے آگے ہے انڈیا ڈزنٹ جسٹ ہیو لوڈس آف کرپشن ایٹ ہوم اٹ از آلسو دا ورلڈ لیڈر ان ایکسپورٹنگ گرافٹ پیچ وان انڈیا میں رشوت اور کرپشن اتنا زیادہ عام ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے کسی عالمی की کی ضرورت نہیں ہر ہندوستانی جانتا ہے کہ یہاں کے سرکاری دفتروں میں کوئی بھی کام رشوت کے بغیر نہیں ہوتا جب کہ انیس سو سینتالیس سے پہلے برٹش دور کے سرکاری دفتروں میں رشوت کے بغیر ہر کام ہوا کرتا تھا یہ کوئی سادہ بات نہیں یہ واقعہ ایک بہت بڑی حقیقت کو بتا رہا ہے وہ یہ کہ ہمارے سیاسی لیڈروں کے عمل کا نقطہ آغاز ہی درست نہ تھا وہ ایک بہتر ہندوستان بنانا چاہتے تھے اس حقیقت کے حصول کے لیے انہوں نے برٹش رول کے خاتمے کو اپنا نقطہ آغاز بنایا حالانکہ تجربہ بتاتا ہے کہ ان کے لیے اپنے عمل کا صحیح آغاز یہ تھا کہ وہ ملک سے پیسہ پرستی منیورشپ کے ذہن کو ختم کریں پیسہ پرستی ہندوستان کا مقدس کلچر ہے یہی انڈیا کی تمام خرابیوں کی جڑ ہے سنجیدہ مسلح کا کام یہ ہے کہ وہ انڈیا سے پیسہ پرستی کے کلچر کا خاتمہ کرے یہی اس ملک میں کسی حقیقی تعمیری تحریک کا پہلا قدم ہے جب تک یہ کام نہ ہو دوسرا کوئی کام ہمیں اپنے مطلوب نشانے تک نہیں پہنچا سکتا کچھ صنعتی ترقیوں کا حوالہ دے کر یہ کہا جاتا ہے کہ انڈیا نے آزادی کے بعد بہت ترقی کی ہے یہ ایک مغالطے کی بات ہے قسم کی مادی ترقیاں آزادی کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ وہ زمانی حالات کا نتیجہ ہے موجودہ زمانے میں ساری دنیا میں صنعتی ترقیوں کا سیلاب آیا ہوا ہے صنعتی ترقی کے اس عمومی سیلاب میں ہر ملک کو اس کا حصہ مل رہا ہے انڈیا میں خواہ کوئی بھی حکومت ہو اس عالمی سیلاب کا اثر بہرحال انڈیا تک پہنچنا ہی تھا اور اس کا آغاز خود برٹش دور ہی میں ہو چکا تھا انگریزی زبان کے معاملے میں انڈیا کو امریکہ اور برطانیہ کے بعد دنیا میں تیسرے نمبر کا ملک سمجھا جاتا ہے انگریزی زبان کے معاملے میں انڈیا کا یہ تقدم اس کی سنتی ترقی کا سب سے بڑا سبب ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انڈیا کو انگریزی زبان کا تحفہ برٹش رول ہی کے ذریعے ملا تھا وائلنٹ ایکٹیویزم اور نان وائلنٹ ایکٹیویزم دونوں بظاہر ایک دوسرے سے مختلف طریقے ہیں مگر دونوں کے درمیان ایک چیز کامن ہے وہ یہ کہ دونوں مبنی بر پرابلم پرابلم بیسڈ آئیڈیالوجی کی حیثیت رکھتے ہیں دونوں کا مشترک فکر یہ ہے کہ پہلے پرابلم کو راستے سے ہٹاؤ اس کے بعد ہی آگے کا سفر طے ہو سکے گا مثلا انڈیا میں دو ہم اثر لیڈر تھے ایک سبھاش چندر بوس اور دوسرے مہاتما گاندھی سبھاش چندر بوس وائلنٹ ایکٹویزم پر یقین رکھتے تھے جبکہ مہاتما گاندھی نان وائلنٹ ایکٹیویزم کے وکیل تھے مگر دونوں کا مشترک فکر یہ تھا کہ انگریزوں کا سیاسی اقتدار ایک ایسا مسئلہ ہے جو انڈیا کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے اس لیے ضروری ہے کہ پہلے اس مسئلے کو ختم کیا جائے دونوں لیڈروں کے درمیان فرق صرف یہ تھا سبھاش چندر بوس اس پولیٹیکل پرابلم کو تشدد کے زور پر ہٹانا چاہتے تھے اور مہاتما گاندھی عدم تشدد کے زور پر اس کو دور کرنے کے حامی تھے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں لیڈروں کی فکر نے مشترک طور پر انسانی تفریق کی برائی پیدا کی انگریز اور انڈین دونوں انسان تھے مگر اس تحریک نے دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف صف آرا کر دیا اس تفریقی ذہن کا نتیجہ یہ ہوا کہ انڈیا کی آزادی کامیڈی کے بجائے ٹریجڈی میں تبدیل ہو گئی ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان فرقہ وارانہ نفرت پیدا ہوئی جو جلد ہی فرقہ وارانہ فساد میں تبدیل ہو گئی اس منفی نتیجے کو پیدا کرنے میں ہندو لیڈروں کے ساتھ مسلم لیڈر بھی یکساں طور پر شریک ہیں کیونکہ ایک طرف اگر گاندھی اور نہرو انگریز کے مقابلے میں اس تفریقی سیاست کو چلا رہے تھے تو دوسری طرف مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا حسین احمد مدنی جیسے مسلم لیڈر بھی اس تحریک میں برابر کے شریک تھے اس لیے اس منفی سیاست کی ذمہ داری دونوں ہی فرقے کے لیڈروں کے اوپر یکساں طور پر عائد ہوتی ہے تجربہ بتاتا ہے کہ نان وائلنٹ ایکٹویزم میں ایک بنیادی کمزوری شامل ہے وہ یہ کہ اجتماعی تحریکوں میں بار بار ایسا ہوتا ہے کہ نیا موڈ آتا ہے اور نیا فیصلہ لینا پڑتا ہے مثلا کبھی یو ٹرن لینا پڑتا ہے کبھی دشمن کو دوست بنانا پڑتا ہے کبھی آگے مارچ کرنے کے بجائے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے مگر بلا استثناء ہر نان وائلنٹ تحریک میں یہ ہوا ہے کہ اس کے لوگ نیا فیصلہ لینے میں ناکام ہو گئے وہ بدلے ہوئے حالات میں بدلا ہوا رسپانس نہ دے سکے انڈیا کے حوالے سے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ انیس سو سینتالیس میں آزادی ملنے کے بعد مہاتما گاندھی نے اپنے ساتھیوں کو مشورہ دیا کہ اب تم لوگ آل انڈیا کانگریس کو توڑ دو اس کی جگہ ایک غیر سیاسی پارٹی بناؤ اور اس کے تحت ملک میں وہ منصفانہ سماج قائم کرو جس میں تمام لوگوں کے آنسو پہنچے جا سکے. مگر مہاتما گاندھی کے مشورے کو ان کے ساتھیوں نے نہیں سنا اور مہاتما گاندھی کا مشن ادھورا ہو کر رہ گیا اس ناکامی کا سبب کیا تھا اس کا سبب یہ تھا کہ مسکورہ قسم کا یو ٹرن لینے کے لیے تیار ذہن یعنی پریپیرڈ مائنڈ درکار تھا اور یہ تیار ذہن وہاں سرے سے موجود ہی نہ تھا یہ کمزوری بھی وائلنٹ ایکٹیویزم اور نان وائلنٹ ایکٹیویزم میں یکساں طور پر موجود ہوتی ہے اس لیے کہ دونوں ہی قسم کی تحریکوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے عمل کا آغاز عملی اقدام سے کرتے ہیں نہ کہ افراد کی ذہن سازی سے حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی گہری تحریک کا صحیح آغاز یہ ہے کہ پہلے افراد کی ذہن سازی کی جائے اور جب ذہن پوری طرح بن چکا ہو تو اس کے بعد عملی اقدام کیا جائے ذہن سازی کے بغیر اقدام کرنے کا مطلب بغیر تیاری کے اقدام کرنا ہے اور جو اقدام تیاری کے بغیر کیا جائے اس کا انجام پیشگی طور پر معلوم ہے اور وہ ہے مکمل تباہی مزید یہ کہ نان وائلنٹ ایکٹویزم کا انجام ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آخر میں وہ منافقانہ ایکٹویزم بن کر رہ جاتی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ کامل نان وائلنس عملی طور پر ناممکن ہے اس لیے اس نظریے کے علمبردار اپنے ابتدائی دور میں زور و شور کے ساتھ نان وائلنس کی بات کرتے ہیں لیکن بات کو جب عملی حقائق کا سامنا پیش آتا ہے تو اس وقت وہ مجبور ہوتے ہیں کہ وائلنس کے ذریعے اپنے مسئلے کو حل کریں اپنے اصول سے اس انحراف کو جائز ثابت کرنے کے لیے وہ بے بنیاد عذر پیش کرتے ہیں جو ان کے منافقانہ ذہن کو مزید پختہ کرنے کا سبب بن جاتا ہے اس معاملے کی عملی مثال خود انڈیا ہے انڈیا نے پولیٹیکل آزادی عدم تشدد کے ذریعے حاصل کی لیکن آزادی کے بعد انڈیا کو متعدد بار اپنا یہ فارمولا چھوڑنا پڑا متعدد بار انڈیا مجبور ہوا کہ وہ تشدد کا طریقہ اختیار کر کے اپنے مسائل کو حل کرے گاندھیئن मॉडल کا ہندوستانی تجربہ بتاتا ہے کہ اس मॉडल کے जरिए منفی रिजल्ट حاصل کرنا تو ممکن ہے مگر اس मॉडल کے जरिए پازیٹو रिजल्ट حاصل کرنا ممکن نہیں نان وائلنٹ ایکٹیویزم کا گاندھیائی تجربہ بتاتا ہے کہ اس ماڈل کے ذریعے منفی مقصد کا حصول تو ممکن ہے مگر مثبت مقصد کا حصول اس ماڈل کے ذریعے ممکن نہیں اسپرچل ایکٹیویزم اس معاملے میں تیسرا آپشن اسپرچو ایکٹیویزم یا دعوی ایکٹیویزم کا ہے حقیقت یہ ہے کہ دعوی ایکٹیویزم ہی ایکٹیویزم کی صحیح اور فطری صورت ہے کسی بھی چھوٹے یا بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ دعوی ایکٹیویزم ہی واحد کامیاب ایکٹیویزم ہے ٹیویزم میں کوئی منفی پہلو شامل نہیں مزید یہ کہ دعوی ایکٹیویزم ہی کے ذریعے یہ ممکن ہوتا ہے کہ اپنے مطلوب مقصد کو اس طرح حاصل کیا جائے کہ کوئی اور نامطلوب مسئلہ وجود میں نہ آیا ہو گویا کہ وائلنٹ ایکٹیویزم اور نان وائلنٹ ایکٹیویزم دونوں ایسی دوائیں ہیں جو ہمیشہ سائڈ افیکٹ پیدا کرتی ہیں جبکہ دعوی ایکٹیویزم کا طریقہ مکمل طور پر سائڈ ایفیکٹ کی برائی سے پاک ہے جیسا کہ عرض کیا گیا وائلنٹ ایکٹیویزم اور نان وائلنٹ ایکٹیویزم دونوں کا فارمولا یہ ہے کہ پرابلم کو ہٹاؤ تاکہ مطلوب عمل کا راستہ کھلے اس کے برعکس دعوی ایکٹیویزم کا طریقہ یہ ہے کہ پرابلم کو نظر انداز کرو اور مواقع کو استعمال کرو اور اسی طرح اپنی ترقی کا پرامن سفر جاری رکھو اگنور دا پرابلمس اینڈ اویل دا اپرچونیٹیز دعوی ایکٹیویزم کا فکر اس فطری حقیقت پر مبنی ہے کہ کسی سماج میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ پرابلم تو ہوں مگر مواقع موجود نہ ہوں فطری قانون کے مطابق ہمیشہ دونوں بیک وقت موجود رہتے ہیں اس لیے پرامن طریقہ کار یہ ہے کہ پرابلم کو نظر انداز کرتے ہوئے مواقع کو استعمال کیا جائے ایک برٹش سکالر مسٹر ای ای کلیٹ نے اپنی ایک کتاب میں پیغمبر اسلام کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام نے دشواریوں کا مقابلہ اس عزم کے ساتھ کیا کہ وہ ناکامی سے کامیابی کو نچوڑیں ہی فیسڈ ایڈورسٹی ود اے ڈیٹرمنیشن ٹو رنگ سکسیس آؤٹ آف فیلئر ناکامی سے کامیابی کو نچوڑنا کیا ہے دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پرابلم کو مواقع یعنی اپرچونیٹیز میں کنورٹ کیا اور پھر مواقع کو استعمال کر کے پرابلم کو اپنے ترقیاتی سفر کا زینہ بنا لیا یہ دعویٰ ایکٹیویزم کا ایک بنیادی اصول ہے اس لیے کہ موجودہ دنیا اس ڈھنگ پر بنی ہے کہ یہاں ہمیشہ مسائل موجود رہتے ہیں مسائل زندگی کا ایک ایسا حصہ ہے جن کو کسی بھی حال میں زندگی سے جدا نہیں کیا جا سکتا ایسی حالت میں صحیح طریقہ یہ نہیں ہے کہ مسائل سے بے فائدہ طور پر لڑائی جاری رکھی جائے بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ حسن تدبیر سے مسائل کو مواقع میں تبدیل کر دیا جائے پیغمبر اسلام کی پوری زندگی حسن تدبیر کی مثال ہے اس معاملے کی تفصیل جاننے کے لیے ملاحظہ ہو رقم الخروف کی کتاب مطالعہ سیرت دا محمد ا سمپل گائڈ ٹو ہز لائف مواقع کو استعمال کرنا کوئی سادہ بات نہیں یہ اصول ایک گہری اسٹریٹجی پر قائم ہے جب بھی ایسا کیا جائے کہ امن کے دائرے میں رہتے ہوئے مواقع یعنی آپ کو استعمال کیا جائے تو فطری طور پر ایسا ہوتا ہے کہ پرابلم کا ایروجن شروع ہو جاتا ہے ایسے ماحول میں پرابلم مسلسل طور پر گھٹتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ وقت آتا ہے جب کہ پرابلم عملہ غیر مؤثر ہو جائیں اور سارے امکانات ان لوگوں کے حصے میں آ جائیں جو اس فارمولے کو استعمال کر کے اپنا عمل جاری کیے ہوئے تھے دعوی ایکٹیوزم کا سب سے زیادہ امتیازی پہلو یہ ہے کہ آدمی صحیح نقطۂ آغاز یعنی اسٹارٹنگ پوائنٹ کو پا لیتا ہے حقیقت یہ ہے کہ کسی اصلاحی عمل کے لیے صحیح نقطہ آغاز اقدام نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ لوگوں کا ذہن بنایا جائے ذہن کی ڈی کنڈیشننگ ذہن کی ری انجینئرنگ ذہن کا اورینٹیشن ذہن کو اس قابل بنانا کہ وہ منفی سوچ سے اس طرح خالی ہو جائے کہ وہ منفی واقعے کو مثبت تجربے میں تبدیل کر سکے اسی کا نام ذہنی تیاری ہے اور کسی گہرے عمل کے لیے یہی صحیح نقطہ آغاز یعنی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے حضرت مسیح دو ہزار سال پہلے یروشلم میں پیدا ہوئے انہوں نے پہلے شہر کے اندر اپنا مشن شروع کیا اس کے بعد وہ سمندر کے کنارے گئے وہاں ملہ مچھلیاں پکڑ رہے تھے حضرت مسیح نے ان ملہوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا اے مچھلیوں کو پکڑنے والوں آؤ کہ میں تم کو انسان کا پکڑنے والا بناؤں فالو می آئی ول میک یو فشرس آف مین میتھو فور حضرت مسیح کا یہ قول دعویٰ ایکٹیوزم کے بنیادی فلسفے کو بتاتا ہے خارجی تحریکوں کا نشانہ کوئی مفروضہ یا غیر مفروضہ خارجی دشمن ہوتا ہے لیکن دعوی ایکٹیوزم کا نشانہ صرف انسان ہوتا ہے یعنی انسان کے اندر چھپے ہوئے فطری امکان یعنی پوٹنشیل کو باہر لانا ذہنی ترقی یعنی انٹلیکچل ڈیولپمنٹ کے ذریعے اعلی انسان بنانا ہر عورت اور مرد فطری طور پر بہترین امکانات لے کر پیدا ہوتے ہیں ان امکانات کو واقعہ بنانا یہی دعویٰ ایکٹیویزم کا اصل نشانہ ہے دعویٰ ایکٹیویزم کی ترتیب یہ ہوتی ہے فرد سازی معاشرہ سازی اور اس کے بعد حزب امکان حکومت سازی یہ پورا عمل امن کے دائرے میں رہ کر کیا جاتا ہے چونکہ دعوی ایکٹیویزم میں ہر اگلے مرحلے کی طرف اقدام پہلے مرحلے کی تکمیل کے بعد کیا جاتا ہے اس لیے اس میں تشدد کے لیے کوئی جگہ نہیں دعویٰ ایکٹیویزم میں سارا عمل لوگوں کے اپنے اختیار پر مبنی ہوتا ہے نہ کہ جبر پر اس لیے اصولی طور پر اس میں کبھی امن شکنی کی نوبت نہیں آتی دعویٰ ایکٹیویزم میں اگر کبھی تشدد نظر آئے تو وہ اصول سے انحراف کی بنا پر ہوگا نہ کہ اصول کے اتباع کی بنا پر داوا ایکٹیوزم میں امن کا ماحول کس طرح قائم رکھا جاتا ہے اس کا جواب حضرت مسیح کے ایک قول میں اس طرح ملتا ہے انہوں نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دو اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو رینڈر دیر فور ٹو سیزر دا تھنگس دٹ آر سیزرس And to God, the that are God's. حضرت مسیح کے زمانے میں فلسطین رومن امپائر کے ماتحت تھا رومی بادشاہوں کا خاندانی لقب قیصر ہوا کرتا تھا کچھ لوگوں نے حضرت مسیح سے سوال کیا کہ فلسطین میں سیاسی اعتبار سے رومیوں کی حکومت ہے دوسری طرف ہمارے مذہبی احکام ہیں اس طرح ہم دو طرفہ تقاضوں کے درمیان ہیں ایسی حالت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے حضرت مسیح نے جواب دیا کہ رومی حکمراں جو حکم دیں اس کو مانو ان سے ٹکراؤ نہ کرتے ہوئے عمل کا جو غیر سیاسی دائرہ باقی رہتا ہے اس میں اپنے مذہبی تقاضے پورے کرو اس مسیحی فارمولے کو ایک لفظ میں پولیٹیکل سٹیٹس کو کہا جا سکتا ہے حضرت مسیح کے پیرووں نے ان کے بعد اسی اصول پر عمل کیا وہ مختلف ملکوں میں داخل ہوئے ہر جگہ کسی نہ کسی کی حکومت تھی مگر مسیح کے پیرووں نے ان سے سیاسی ٹکراؤ نہیں کیا سیاسی ٹکراؤ سے اوائڈ کرتے ہوئے انہوں نے مسیحت کی پرامن تبلیغ کی وہ پچھلے دو ہزار سال سے اس اصول پر کاربند ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مسیحی مذہب تعداد کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن گیا ہے حضرت مسیح کا مذکورہ قول دراصل اسپریچول ایکٹیویزم یا دعوی ایکٹیویزم کے ابدی اصول کو بتاتا ہے چنانچہ یہی بات پیغمبر اسلام نے اس طرح بیان فرمائی ادو الیہم حقہم ہم اللہ حقکم کم بہاوالا صحیح البخاری یعنی حکمرانوں کو ان کا حق دو اور اپنا حق خدا سے مانگو اس حدیث میں خدا سے مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے قائم کردہ فطری نظام پر بھروسہ کرو اور اس کے مطابق عمل کر کے اپنا حق حاصل کرو دوسرے لفظوں میں یہ سیاسی پاور کسی کے ہاتھ میں ہے اور کس کے ہاتھ میں نہیں اس کو نظر انداز کرو اس کے بجائے یہ کرو کہ خدا کے قائم کردہ فطری نظام میں جو ابدی مواقع رکھے گئے ہیں ان کو استعمال کر کے اپنا مقصد حاصل کرو اگنور دا پولیٹیکل سسٹم اینڈ اویل دا نیچرل اپرچونیٹیز پریزنٹ ان دا سرکمسٹانس حکومت ہمیشہ سے سماج کا ایک حصہ رہی ہے قدیم زمانے میں حکومت ہی کو سماج کا سب سے زیادہ طاقتور ادارہ سمجھا جاتا تھا قدیم زمانے میں زراعت آمدنی کا واحد ذریعہ تھا اور زرعی زمین حاکم کی ملکیت میں ہوتی تھی اس لیے لوگوں کا یہ حال ہوا کہ ان کی امیدیں سب کی سب وقت کے حاکم سے وابستہ ہونے لگی اس ذہن کا آخری نتیجہ یہ تھا کہ لوگ وقت کے حاکم کو اپنا دشمن سمجھنے لگے اسی عمومی مزاج کا یہ نتیجہ تھا کہ جب بھی کوئی لیڈر یا ریفارمر اٹھتا تو لوگ یا تو اپنے مسائل کو لے کر حکمران سے ٹکرانے لگتے اور اگر ٹکراؤ ممکن نہ ہوتا تو وہ اس سے متنفر ہو کر مایوس ہو جاتے یہی وجہ ہے کہ پوری انسانی تاریخ عوام اور حکمراں سے ٹکراؤ کی تاریخ بن گئی دعوی ایکٹیویزم کی فلاسفی اس معاملے میں بالکل مختلف ہے دعوی ایکٹیویزم اس تصویر پر قائم ہے کہ حکمراں کے سیاسی اقتدار کے باوجود ہمیشہ عمل کا ایک غیر سیاسی دائرہ پایا جاتا ہے اس غیر سیاسی دائرے میں ہمیشہ کچھ مواقع موجود ہوتے ہیں امن پسندانہ طریقہ یہ ہے کہ سیاسی حاکم سے ٹکراؤ کو نظر انداز کر کے غیر سیاسی دائرے میں موجود مواقع کو استعمال کیا جائے یہی مطلب ہے اس قول رسول کا کہ حاکم کو اس کا حق دو اور جو تمہارا حق ہے اس کو خدا سے مانگو یعنی اپنے امکانات فطرت کو استعمال کر کے اس کو حاصل کرو موجودہ زمانے میں اس اصول کی اہمیت اب ہزار گنا زیادہ بڑھ گئی ہے موجودہ زمانہ انسٹیٹیوشنلائزیشن کا زمانہ ہے جدید ذرائع ابلاغ نے اس کو ممکن بنا دیا ہے کہ حکومت سے ٹکراؤ کے بغیر مختلف کاموں کے لیے ادارے قائم کیے جائیں اور ان کے ذریعے اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کی جائے مثلاً ایجوکیشن میڈیا دعوی ورک تجارت و صنعت اور لائبریری جیسے علمی مراکز کا قیام وغیرہ دعوا ایکٹیوزم کا ایک بنیادی اصول صبر ہے اصل یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص یا کوئی گروہ ایک مشن کو لے کر اٹھے تو درمیان میں بار بار مختلف قسم کے ناموافق حالات پیش آتے ہیں کبھی انٹرسٹ خطرے میں پڑتا ہوا نظر آتا ہے کبھی انا پر چوٹ لگتی ہے کبھی وقتی مصلیحتیں تباہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں اس طرح کے مواقع مشن کے لیے سخت خطرہ ہیں کیونکہ یہی وہ مواقع ہیں جبکہ اصل نشانے سے انسان کی نظریں ہٹ جاتی ہیں اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ غیر متعلق چیزوں میں الجھ کر رہ جائے اور اصل منزل کی طرف اس کا سفر جاری نہ رہ سکے اس خطرے سے بچنے کے لیے دعویٰ ایکٹیویزم میں ایک مضبوط تحفظ موجود ہے یہ تحفظ صبر کا اصول ہے دعوی ایکٹیویزم میں صبر کے اصول کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے صبر کا مطلب یہ ہے کہ ہر نقصان اور ہر ناخش گواری کو برداشت کرنا اور ہر حال میں اصل منزل کی طرف اپنا سفر جاری رکھنا یہی صبر ہے اور اس صبر کے بغیر کوئی مشن راستے کے انحراف سے بچ نہیں سکتا دعوی ورک میں صبر کی اس روش پر قائم رہنے کے لیے ایک نہایت طاقتور محرک موجود ہوتا ہے اور وہ جنت ہے دعوی ورک میں آدمی کو یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کا مقصد دنیا کے مفاد کا حصول نہیں بلکہ صرف جنت کا حصول ہے جو موت کے بعد ملنے والی ہے جنت کا تصور آدمی کے لیے اس کے مستقبل کو اتنا زیادہ پرکشش بنا دیتا ہے کہ وہ حال کے نقصان کو پوری رضامندی کے ساتھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے یہ انسان کی نفسیات ہے کہ وہ کسی نقصان کو برداشت کرنے کے لیے صرف اس وقت راضی ہوتا ہے جب کہ اس کو یقین ہو کہ اس کو زیادہ بڑا فائدہ ملنے والا ہے حقیقت یہ ہے کہ ابدی جنت کا تصور اتنا بڑا ہے کہ وہ ہر دوسری چیز کو اس کے مقابلے میں چھوٹا کر دیتا ہے جنت کا یہ تصور آدمی کے اندر عطا حوصلہ پیدا کرتا ہے اور اس کو ہر خسم کی قربانی کے لیے تیار کر دیتا ہے تاریخ میں اصحب رسول کا گروہ اس صبر و برداشت کی ایک معیاری مثال تھے وائلنٹ ایکٹیویزم اور نان وائلنٹ ایکٹیویزم دونوں میں عمل کا آغاز پارٹی سازی پارٹی فارمنگ سے کیا جاتا ہے جبکہ اسپریچل ایکٹیویزم یا دعوی ایکٹیویزم میں عمل کا آغاز کردار سازی یعنی کریکٹر بلڈنگ سے کیا جاتا ہے دونوں تحریکوں کے درمیان یہ فرق کوئی سادہ فرق نہیں یہ بے حد بنیادی فرق ہے اور اسی فرق کی وجہ سے دونوں کا معاملہ شروع سے آخر تک بدل جاتا ہے پارٹی سازی سے آغاز کب ممکن ہوتا ہے یہ اس وقت ممکن ہوتا ہے جبکہ عوام کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں جو پہلے سے پارٹی کی فکر سے متفق ہوں اور اس بنا پر وہ پارٹی کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں جب تک لوگوں کے اندر پیشگی طور پر پارٹی کے موافق فضا موجود نہ ہو پارٹی سازی سے آغاز ممکن نہیں ایک مثال سے اس کی وضاحت ہوتی ہے روسی لیڈر ولادمر لینن وفات انیس سو چوبیس نے انیس سو تین میں کمیونسٹ پارٹی بنائی اس پارٹی میں بہت سے لوگ شریک ہو گئے کمیونسٹ پارٹی کو بنانا کیوں کر ممکن ہوا وہ اس لیے ممکن ہوا کہ اس زمانے میں روس کے شہنشاہ زار کی ناکام حکومت کی بنا پر روس کے اقتصادی حالات بہت خراب ہو گئے تھے لوگوں میں عام طور پر حکومت کے خلاف بے چینی پائی جاتی تھی لوگ حالات میں تبدیلی چاہتے تھے اس وقت لینن نے کمیونسٹ پارٹی بنائی تو لوگ تیزی سے اس میں شریک ہونے لگے کیونکہ اپنے की کی جذبات کے تحت وہ سمجھتے تھے کہ یہ پارٹی حالات کو بدلے گی اور ان کے مسائل کو حل کرے گی یہی معاملہ تمام سیاسی تحریکوں کا ہوا ہے خواہ وہ تشدد کی بنیاد پر کھڑی کی گئی ہو یا عدم تشدد کی بنیاد پر گویا کہ تمام وہ تحریکیں جنہوں نے پارٹی بنانے سے اپنے عمل کا آغاز کیا وہ سب کی سب رد عمل کی تحریکیں تھیں یعنی عوام کے اندر پائی جانے والی ناراضگی کو استعمال کر کے تحریک چلانا انڈیا میں بھی انیس سو سینتالیس سے پہلے جو سیاسی تحریک اٹھی وہ برٹش راج کے خلاف عوام کی ناراضگی کو لے کر اٹھائی گئی اسی لیے فوراً ہی اس کو عوام کے اندر مقبولیت حاصل ہو گئی مگر اس قسم کی تمام تحریکیں منفی تحریکیں ہوتی ہیں وہ کسی منفی نعرے پر کھڑی ہوتی ہیں مثلاً لینن کی پارٹی زار کو ہٹاؤ کے نعرے پر کھڑی ہوئی اور انڈین نیشنل کانگریس برٹش راج کو ختم کرو کے نام پر کھڑی کی گئی یہ فطرت کا قانون ہے کہ منفی عمل سے کبھی مثبت نتیجہ برآمد نہیں ہو سکتا جو تحریک منفی احساسات کو جگا کر اٹھائی گئی ہو وہ پورے سماج کو منفی احساس میں جینے والا بنا دیتی ہے اور جو لوگ منفی احساس میں جیتے ہوں وہ کبھی مثبت سماج بنانے کا کام نہیں کر سکتے اس معاملے میں ایک مسئلہ جنگ کا ہے دعویٰ ایکٹیوزم میں جو اصول مقرر کیے گئے ہیں وہ سب کے سب اس تصور کے تحت مقرر کیے گئے ہیں کہ جنگ کے امکان کو آخری حد تک کم کر دیا جائے بائی سیٹنگ دیز پرنسپل اٹ ہیز مینیمائز دا پاسبلٹی آف وار ٹو دا لاسٹ ایکسٹینٹ مثلاً دعوی ورک کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ مسائل سے ٹکرانے کے بجائے مسائل کو نظر انداز کیا جائے اور صرف ممکن دائرے میں اپنے عمل کا نقطۂ آغاز تلاش کیا جائے اسی طرح دعوی ایکٹیویزم کے نظریے میں دشمن اور حملہور کے درمیان فرق کیا گیا ہے اس نظریے کے تحت صرف حملہ ور کے خلاف دفاعی جنگ کی جا سکتی ہے جہاں تک دشمن کا تعلق ہے اس سے ڈائلاگ اور دوسری پرامن تدویروں کی سطح پر معاملہ کرنا ہے نہ کہ ٹکراؤ کی سطح پر اسی طرح دعویٰ ایکٹیوزم کی آئیڈیالوجی میں نشانہ فرد کو بنایا گیا ہے نہ کہ سسٹم کو یہ اصول بھی متشددانہ ٹکراؤ کو عملی طور پر صفر کے درجے میں پہنچا دیتا ہے جیسا کہ معلوم ہے جنگ یا متشددانہ ٹکراؤ صرف اس وقت پیش آتا ہے جب کہ سسٹم کو توڑنے کی کوشش کی جائے اگر اپنے عمل کا نشانہ سسٹم کے بجائے فرد کو بنا دیا جائے تو جنگ اپنے آپ ایک غیر متعلق چیز بن کر رہ جاتی ہے اسپریچل ایکٹیویزم یا دعوی ایکٹیویزم کے طریقے میں یہ انوکھی صفت ہے کہ جنگی حالات کے باوجود اس کا عمل جاری رہتا ہے کوئی بھی چیز دعو پروسیس کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی اس کی ایک مثال اسلام کی تاریخ ہے اسلام نظریاتی اعتبار سے ایک انقلابی فکر کا حامل ہے یعنی کئی خداؤں کی پرستش کو چھوڑ کر ایک خدا کی پرستش کی طرف لوگوں کو بلانا اسلام کے اس انقلابی کریکٹر کی بنا پر وقت کے حکمراں طبقے کی طرف سے اس کی مخالفت کی گئی حتیٰ کہ اسلام کے خلاف جنگ چھیڑ دی گئی مگر ان جنگی حالات کے باوجود اسلام فکری طور پر پھیلتا رہا اسلام کے فکری پھیلاؤ کو کوئی چیز روک نہ سکی اس حقیقت کا اعتراف اکثر مورخین نے کیا ہے سر آرثر کیت ایک برٹش سکالر تھے وہ مصریات یعنی ایجپٹالوجی کے ماہر سمجھے جاتے ہیں انہوں نے قدیم مصر کے بارے میں ایک زخیم کتاب لکھی ہے اس کتاب میں انہوں نے اسلام کی پرمن اشاعت کے معاملے کو اس طرح بیان کیا ہے مصریوں کو جس چیز نے فتح کیا وہ مسلمانوں کی تلوار نہیں تھی بلکہ وہ قرآن تھا ایجپشنس ور اسی کا نام داوا ایکٹیویزم ہے دعوی ایکٹیویزم کا اعتماد گن یا پولیٹیکل پاور پر نہیں ہوتا بلکہ اس کا اعتماد دل و دماغ پر ہوتا ہے دل اور دماغ کو فتح کرنا دعویٰ کا اصل نشانہ ہے اصل یہ ہے کہ انسان کا پورا وجود اس کے مائنڈ سے کنٹرول ہوتا ہے مائنڈ ہمیشہ چیزوں کو ریزن اور لاجک پر جانچتا ہے جب کوئی چیز ریزن اور لاجک پر ثابت شدہ بن جائے تو انسان اس کو افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ اس کے آگے سرنڈر نہ کرے تلوار کسی انسان کی گردن مار سکتی ہے لیکن لاجک اور ریزن انسان کے دماغ کو مسخر کر لیتی ہے اور جب دماغ مسخر ہو جائے تو اس کے بعد کوئی اور چیز مسخر کرنے کے لیے باقی نہیں رہتی پوری تاریخ میں لوگ دوست اور دشمن کی में میں جیتے رہتے ہیں وہ کسی کو اپنا دوست سمجھ لیتے ہیں اور اسی کے ساتھ نارمل طریقے سے رہتے ہیں اور کسی کو اپنا دشمن کہہ دیتے ہیں اور اس کو غیر سمجھ کر اس کے ساتھ غیر معتدل معاملہ کرتے ہیں مگر دعویٰ ایکٹیوزم کے طریقے میں یہ ڈیکاٹمی غیر حقیقی ہے دعویٰ ایکٹیوزم کے تصور کے مطابق صحیح ڈائیکاٹمی یہ ہے کہ ہر آدمی یا تو ہمارا ایکچول دوست ہے یا وہ ہمارا پوٹینشیل دوست یعنی جو شخص آپ کو بظاہر آپ کا دشمن دکھائی دیتا ہے وہ بھی امکانی طور پر آپ کا دوست ہے کیونکہ یک طرفہ طور پر اس کے ساتھ اچھا سلوک کر کے آپ اس کو اپنا دوست بنا سکتے ہیں یہی وہ فطری حقیقت ہے جس کو قرآن کی سورہ نمبر اکتالیس میں اس طرح بیان کیا گیا ہے ادفع باللتی ہی احسن حمیم حمیم سجدہ آیت چونتیس یعنی اپنے دشمن کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو پھر تم دیکھو گے کہ جو شخص تمہارا دشمن نظر آتا تھا وہ تمہارا قریبی دوست بن گیا ہے اس لیے دعوی ایکٹیوزم کا نظریہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ پوٹینشیل کو ایکچوئل بنانے کی کوشش کرو اپنے آج کے دشمن کو اپنا کل کا دوست بناؤ دعوی ایکٹیوزم کی آئیڈیالوجی اسی انسان فرینڈلی اصول پر مبنی ہے دعوی کا انسان فرینڈلی یعنی ہیومن فرینڈلی تصور ایک آفاقی تصور ہے اس آفاقی تصور کے دائرے میں نہ صرف عام انسان بلکہ دشمن جیسے لوگ بھی یکساں طور پر اس میں شامل ہو جاتے ہیں دعوی ایکٹیویزم کا آغاز اس مثبت تصور پر ہوتا ہے کہ ساری دنیا میری دوست ہے اس فرق کے ساتھ کہ ان میں سے کوئی ایکچوئل دوست ہے اور کوئی پوٹینشیل دوست آفاقی انسانیت کا تصور منفی سوچ کی جڑ کاٹ دیتا ہے جو لوگ اس تصور سے متاثر ہوتے ہیں وہ مکمل طور پر مثبت سوچ کے حامل ہوتے ہیں دعوی ایکٹیویزم کے تصور کے تحت جو کلچر فروغ پاتا ہے وہ کامل معنوں میں ایک مثبت کلچر ہوتا ہے اس تصور کے تحت جن لوگوں کا ذہن بنتا ہے وہ اس انوکھی صلاحیت کے مالک ہوتے ہیں کہ وہ منفی تجربے کو مثبت احساس میں تبدیل کر سکیں ظاہر ہے کہ جس سماج میں لوگ منفی احساس کو مثبت احساس میں بدلنے کا آرٹ جانتے ہوں وہاں ہر طرف مثبت ذہن کے عورت اور مرد ہوں گے وہاں منفی ذہن کے افراد کا کوئی وجود نہ ہوگا وائلنٹ ایکٹویزم اور نان وائلنٹ ایکٹویزم دونوں کی اپنی ایک فلاسفی ہے اسی طرح دعویٰ ایکٹویزم کی بھی اپنی ایک مستقل فلاسفی ہے یہ فلسفی لا آف نیچر پر مبنی ہے یعنی وہ اودی قانون جس پر خالق نے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے داوا ایکٹیوزم کی فلسفی براہ راست طور پر خدا کے کریشن پلان سے جڑی ہوئی ہے